اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم استمعني الى ما اشتق ونبذني بسم الله الرحمن جمع رسول على فعول من الرسالة وهي سفارة العبد بين الله وبين ذو الألباب من خليقته ليزيح به علالهم فيما قصرت عنه وقولهم من مصالح الدنيا والآخرة وقد عرفت معنا الرسول والنبي في صدر اتباه حكمتهم مدن کو مدن کے ساتھ ملائیں گے تو متن علی یہاں سے مبحث نبوت اور رسالت کا بیان کر رہے ہیں رسالت رسول کا معنی ہے سفیر یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف کسی بڑھائی کو پہنچانا کسی بات کو پہنچانا یہ ایک سفیر کا کام ہوتا ہے اور پیغمبر بھی سفیر ہوتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے احکامات کو امت تک انسانیت تک پہنچاتا ہے اس طور پر اس کو رسول کہتے ہیں لیکن اب یہ خادثہ بن گیا ہے رسول کا نام قمبروں کی جماعت کے لیے کہ جو ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور انسانیت کے درمیان سفیر رہے خاص ان کے لیے بولا جاتا ہے یہاں سے معتون فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بھیجنا اس میں بھی حکمت ہے انبیاء کو بھیجنا اس میں بھی حکمت ہے وہ کیا ہے اس لیے کہ انسانی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ عقل دی ہے دیگر مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات بنایا ہے لیکن پھر بھی اس انسان کی عقل بھی ناقص ہے بہت ساری چیزوں کو نہیں سمجھ سکتی اگرچہ وہ دنیاوی امور سے متعلق ہی کیوں نہ ہو اگرچہ وہ دنیاوی امور سے متعلق کیوں نہ ہو پھر بھی اپن ان کے اضراف با اضافہ نہیں کر سکتی اس لیے اللہ تبارک بتعالی اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے دنیاوی بھی اور اخروی فوائد سے بھی انسانیت کو مطلع کرتے ہیں صرف اور صرف پیغمبروں کے ذریعے سے اس میں حکمت ہے ساری حکمتیں ہوں اس لیے کہ اگر پہلے انسانی عقل ہی تمام چیزوں کو سمجھنے سے قاطر ہوتی ہے بہت سارے امور صرف دنیاوی ہی ایسے ہیں جن کا سمجھنا انسانی عقل کے لیے ممکن نہیں ہے اور اگر کہیں کہیں اگر ممکن بھی ہو تو ہر ایک کے لیے نہیں ہے کہ ہر ایک کی عقل اتنی کامل نہیں ہوتی کہ وہ اسے اتنی استعمال نہیں کر سکتا کہ جس سے وہ ایک چیز کا اظہار کر سکے اس لیے پیغمبروں کا بھیجنا اس میں ہزارہ خواہ حکمتیں ہیں اب یہ کہ پیغمبروں کا بھیجنا اللہ تبارک و تعالیٰ پر لازم اور ضروری اور واجب ہے یا اس کی کیا کفیت ہے تو اہل سنت اور جماعت کا مسئلہ یہی ہے کہ اللہ تبارک کا اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ ایک حکیم ذات ہے اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پیغمبروں کو بھیجے امت کے فوائد کے لیے انسانیت کے فوائد کے لیے لیکن بعض وجود اس طرح کے معتدلہ وغیرہ کہا پڑتے ہیں کہ وہ وجود اس طرح کے لازم ہے اللہ تبارک تعالیٰ تعالیٰ کہ, کہ جنہوں نے وہروں کا بالکل صرف نہیں انکار کیا ہے مثلا ہندوؤں کے دو ایک کا بیان ہے ایک سومنیا کا اور ایک براہما کا سومنیا وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کا کوئی وجود نہیں ہے اس لیے کہ اس بات پر کون سی بات درالت کرے گی کہ وہ پیغمبر ہے کسی بھی ایسی دلیل کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جیسے ہمیں بتائے گی کہ یہ پیغمبر ہے اس کے کہنے کے مطابق تو یہ ہے کہ وہ آ کر یہ کہا جائے گا زیادہ سے زیادہ کہ جی اس کے پاس فرشتہ آتا ہے تو کیا معلوم کہ فرشتہ آتا ہے نہ معلوم کہ اس کے پاس کوئی جن آ کر اس کو کوئی خبر دیتا ہو اس کو کوئی جن آ کر خبر دیتا ہو اسے کیا معلوم کہ بھائی وہ فرشتہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک وطال اس اس دلیل کا جواب جو اگلی دلیل ہے کہ معلوم نہیں ہو سکتا کسی بھی طریقے سے کہ وہ آنے والا بتانے بات بات والا وہ فرشتہ ہے یہ جن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ کسی ایسی دلیل کے ذریعے سے اپنے پیغمبر کو بتا دیں کہ واقعات یہ فرشتہ ہے جیسے کئی دفعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا اور دکھلایا گیا سر جب عمین کا دوسرا ہم یہ بتاتے ہیں کہ یعنی سمانیہ کہ اگر وہ فرشتہ ایسا ہے کہ اس کا دیکھنا ممکن ہے اس کا دیکھنا ممکن ہے تو جس طرح اگر پیغمبر دیکھ سکتا ہے تو باقی لوگوں کو بھی نظر آنا چاہیے پیغمبر بھی ایک انسان ہے تو جس طرح اگر پیغمبر کو نظر آتا ہے اس طرح دیگر لوگوں کو بھی نظر آنا چاہیے اگر وہ جسم رکھتا ہے اگر وہ جسم نہیں رکھتا تو جس طرح دیگر لوگوں کو نظر نہیں آتا تو پغمبروں کو بھی معلوم نہیں ہے بس صرف یہ ہے کہ اس کو صرف سنے گا پھر بھی وہی والی بات کہ وہ معلوم نہیں ہو سکے کہنے والا فرشتہ ہے یا جن ہے اس کا جواب یہ ہے کہ رویت جو ہے وہ اللہ تبارک رویت کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ رویت کو پیدا کیا ہے دیکھنا کے لیے کا تو اللہ تبارک و اس کا قادر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دکھلا ایک بار جب امین کو دکھلایا بھی ہے کہ کبھی آدھے وسلم نے فقہ دیکھا اور کبھی کس حال میں اور کبھی کس حال میں تو بہر حاصل سومانیہ نے اس بنیاد پر انکار کیا ہے پیغمبروں کا کہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے معلوم ہو سکے کہ یہ پیغمبر ہے ٹھیک ہے اور جہاں تک بات ہے براہما کا وہ کہتے ہیں کہ براہما یہ بھی ہندوؤں میں سے وہ ایک مذہب ہے اور فرقہ ہے ابراہیم علیہ حضرت عدم علیہ حضرت ابراہیم علیہ کو تشریف کرتے ہیں لیکن بہرحال بارہ ماہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبروں کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ پیغمبر جو بات لے کر آئیں گے وہ دو حال سے خالی نہیں ہے یا تو وہ بات اقلی ہوگی یا خلاف عقل ہوگی اگر وہ بات عقلی ہے تو پیغمبر کی ضرورت ہی نہیں ہے باقی لوگوں کے پاس بھی عقل ہے وہ عقل کا کام لے کر اس بات کو سمجھ سکتے ہیں اس بات میں پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے اور اگر وہ بات ایسی ہے کہ جو عقلی نہیں ہے عقل کے خلاف ہے تو پھر لوگ باوجود اس کے پہ پیغمبر لے کر آئے ہے پھر بھی اس بات کو رد کر دیں گے کیونکہ عقل, عقل اس کو تسلیم ہی نہیں کرتی عقل اس کو تسلیم ہی نہیں کرتی آئی بات سمجھ تو پہلا سمنی وہ اس اس, اس بنیاد پر انکار کرتے ہیں پیغلوں کا کہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس سے یہ قطعی فیصلہ کیا جا سکے کی کہ یہ پیغمبر ہے کیوں اس کے کہنے کے مطابق یہ کہ فرشتہ اس کے پاس نہیں آتا ہے تو نہ معلوم کہ وہ فرشتہ نہ ہو جن ہو دوسرا یہ کہ آنے والا جو اس کے پاس ہے یا تو اس کی رویت ممکن ہے یا نہیں اگر رویت ممکن ہے تو پھر یہ بات ہو کہ فرشتہ اگر فرشتے کو پیغمبر دیکھ سکتا ہے تو باتوں بھی دیکھے دیکھ سکتے ہیں حالانکہ ایسا کسی سے مربی نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ اگر دیکھنا ممکن نہیں ہے تو پیغمبر بھی نہیں دیکھ سکتا پھر پیغمبر کو کیا معلوم کہ اس کے پاس آیا جن آیا اور براہما یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کا انکار اس امکان پر کرتے ہیں کہ پیغمبر کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لیے کہ اگر پیغمبر آئے تو گا تو وہ جو احکامات آئے گا یا تو وہ عقلی ہوں گے یا غیر عقلی ہوں گے اگر عقلی ہوں گے تو لوگ اس بنیاد پر تو ضرورت ہی نہیں ہے پیغمبر کی کیوں کہ لوگوں کے پاس بھی عقل ہے تو اپنی عقل سے فیصلے کر لیں گے اور اگر وہ احکامات ایسے ہیں کہ جو غیر عقلی ہی ہیں تو پھر لوگ اس کو رد کر دیں گے اس بنیاد پر کہ عقل اس کو تسلیم ہی نہیں کرتی اس کا جواب آپ نے یہ دیا ہے براہما اس بات کا کہ کئی بڑے امور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اچھا ہونا یا برا ہونا عقل اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی کہ یہ کام اچھا ہے یا برا ہے یعنی حسن اور خوب جیسا کہ آپ پہلے اس کی تفصیل پڑھ کے آ چکے ہیں کہ کسی بھی کام کا حسن یا خوب ہو کسی کام کا اچھا ہونا یا برا ہونا یہ کیا ہے یقل ممکن ہے یا نہیں اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ہر چیز کا حسین ہونا یا قبیل ہونا یہ عقل سے ہی ممکن نہیں بلکہ کئی دفعہ کئی سارے معاملات میں اس کے رسول اور جغر ضرورت ہوتی ہے کہ وہ بتائے گا کہ اس کام میں اچھائی کی ہے اور اس کام میں برائی کیا ہے تو بہرحال اس بنیاد پر بھی پیغمبروں کی ضرورت ہے اور اس میں حکمت ہے فراہم اشارے میں اور مارکٹ نے چند چیزوں کو بیان کیا ہے سب سے پہلے کہ حقوق والے احساس کہ پیغمبروں کا حقوق کہ اللہ تعالیٰ نے کیا پیغمبر بھیجے ہیں یا نہیں جی ہاں اس کے بارے میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے پھر اس کے بعد اس کے فوائد بتائے کہ ابھی پیغمبروں کو بھیجنے کا فائدہ کیا ہے اس متن کے اندر بھی آپ پڑھیں گے شرح کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں بات کو سننے والے ہیں ان کو جنت کی خوشخبری دی جائے اور جو لوگ برے اعمال والے ہیں بطر اعمال ہیں ان کو کیا ہے خبردار کیا جائے یہ پیغمبروں کا فائدہ ہے پھر یہ ان کی رسالت کے ثبوت کے لیے مرن کے پیغمبر ہونے کے ثبوت کے لیے بھی تو کوئی چیز ہونی چاہیے تو اس کے ضلع تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو معجزات دیے ہیں کہ جن سے ان کی ان کا پیغمبر ہونا اور ان کے رسالت کو سے ثبوت ملتا ہے اور پھر آخر میں اس بات کو مکمل کیا ہے اس بنیاد پر کے رسالت کے جن کی رسالت چند بیان پیغمبر کے بھیجنے میں ارسال رسول جمع رسول کہتے رسول جمع ہے رسول کی فاغل کے وزن پر من رسال رسالت مصدر سے فاغل کا وزن رسول آپ رسول کے معنی بیان کرتے ہیں وہی سفارت البجی بےسالت کہتے ہیں بین اللہ و بین ذب الالباب ہی. اللہ اور عقل والوں کے درمیان عقل والوں کے مراد انسان ٹھیک ہے یعنی پکے لوگوں کے لیے پیغمبر نہیں انسانوں کے لیے من خلیقت ہی اس کی مخلوق میں سے اس کی مخلوق میں سے جو عقل والے ہیں ان کے لیے پیغمبر لیو زیح بےحا اے تاکہ دور کرے لیو ای ایلیو زیلا کرے دور کرے بہا اس رسالت کے ذریعے سے اے لہم ان کی پریشانیوں کو ان کی بیماریوں کو فی ماں ان کی پریشانیوں کو فی ماں قرت علوم کو کہ جس سے ان کی عقلیں قاصر ہیں من مسائل صرف دنیا وال چاہے وہ دنیاوی امور سے تعلق رکھتے ہوں آخر, آخر سے وقت عارت سامان رسول کی کی کتاب کے شروع میں کہتے ہیں آپ رسول و نبی میں فرق پڑ کے آ چکے ہیں جو کہ آپ نے نہیں پڑھا لیکن کیونکہ شار نے بیان کیا تو اپنی کتاب کے مطابق کہتے ہیں کہ میری کتاب کو نے کیا معلوم تھا کہ میری کتاب کو پڑھنے والے ایسے بھی آئیں جو صرف صرف آخری پڑھیں گے اس لیے وہاں کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اسے کہتے ہیں کہ جس کو مکمل شریعت ملی ہو یعنی کتابی ہو اور سب کچھ نبی ہو ہے کہ جس کو مکمل شریعت نہ ملی ہو بلکہ اس سے پہلے والے رسول کتابیں ہو اور اسی کے احکامات کے مطابق اور انہیں احکامات کے مطابق مزید تعلیم اور تبدیل کرتا رہے بہرحال مسلحت جی اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف یعنی پیغمبروں کا بیٹھنا لازم و ضروری ہے لیکن لازم و ضروری کس معنی میں لا بمعنى تعالی اللہ, تعالی اللہ تعالیٰ پر واجب ہونے کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی کہ ایک طریقہ ہے سنت ہے اس کے مطابق لا بان رجو بیا بلان حکمت بلکہ اس معنی کر رجو کے انیت حکمت تقریب کہ حکمت کا تقاضہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حکیم ہے پر حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر رسالت ہونی چاہیے لما منفی کرنے وال مسالہ اس لیے کہ سارے رسول میں کئی ساری حکمتیں اور کئی ساری مسئلے ہیں بے ممکن دیکھیں تین باتیں کہ یہ کہ رسالت ممکن ہے یعنی ممکن ہی نہیں ہے سومانیہ اور براہما کا مسئلہ دوسرا یہ ہے کہ رسالت واجب اور لازم ہے جماعت کا مسئلہ اور بعض متقلین کا مسئلہ کہ یہ ممکن ہے رسالت کیا ہے ممکن ہے یعنی اس کے دونوں طرف برابر ہیں ہو تو بھی ٹھیک جی. نہ ہو تو بھی ٹھیک جی, جی. سوالیہ کا بھی ممکن ہے کہتے ہیں کہ اثر کے غمروں کے بھیجنا ممکن نہیں ہے کمال جیسے کہ سمنیا اور براہما کا گمان ہے وجہ بھی ممکن نہیں اور نہ ہی ممکن है بلکہ پہلے مستقبل بیان کا یہ ہے کہ باجیب ہے ممکن ہے یہ سبھی طرح اور یہ شاید ممکن بھی نہیں کہ اس کے دونوں جانے برابر ہوں ٹھیک نہ بھیجے تو بھی ٹھیک کمازل جیسے کہ بعض متکلین اس طرح کی علی کے سال کے یہاں کے آگے شاعری کہتے ہیں کہ مادن کن سے چار چیزیں بیان کریں گے نمبر ایک سم اشارہ اللہ علی سال کے کیا پیغمروں کو بھیجنا یہ واقع ہوا ہے یا نہیں نمبر ایک نمبر دو وفا سارن کا فائدہ کیا ہے نمبر تین وطریق و تری کو ثبوت ہی ثبوت ہی اور اس رسالت کو ثابت کرنے کا طریقہ کہ بھئی رسالت کیسے ثابت ہوگی کیسے معلوم ہوگا کہ یہ نبی ہے نمبر چار و ترین رسالت اور بعض ان کی تعلیم کے جن کی رسالت ثابت ہے تو پہلا امن علا و ارسال کہ ارسال واقع ہوا ہے یا نہیں تو یہاں کا بیان کیا دوسرا وفا وفا فا بیان کیا ہے مبشرین اور منظرین سے نمبر تین طریق و ثبوتی ہی آگے ایک متن آ رہا ہے سے تیسرے امر کو بیان کیا اور چوتھا امر ہے کہ ان بات کی, کی, جن کی رسالت ثابت ہے اس کو بیان کیا وَأَوْرَ وآخر محمد علی السلام سے سب سے پہلی چیز وقت ارس فقال نے پہلی چیز کو بیان کیا اور دوسری کو احساس احسار اور پیدا پیغمبروں کو نل بشائے انسانوں میں سے اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف پیغمبر جو آئے ہیں وہ صرف اور صرف انسانوں میں سے ہیں اب یہ کہ جنات میں سے پیغمبر آئے ہیں یا نہیں آئے تو بعض امراد کو اس سے استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنات کے اندر بھی پیغمبر آئے ہیں بعض امداد تو یہ کہتے ہیں کہ جنات میں بھی پیغمبر ہوتے ہیں یعنی رسول ہوتا ہے جیسے وہ قرآن مزید کی آیت ہے یا یاماشر الجن وال انس الم یتیک رسول المنکم جی الجن الجل انس الم یقیکم رسول منکم تو بعض راکف اس سے استدار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تلعین آخر میں محشر کے مداح میں جب پوچھیں گے یا ماشاء الجن والانس اے جن و انس کی جماعتو و علم یام کیا نہیں بیجے تھے تمہاری طرف پہ غمبل مین قوم میں سے تو بعض اس ذاکر سے اصطار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مین تم میں سے کا مطلب یہ ہے کہ جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی اس طور پر وہ کہتے ہیں کہ جنم میں کئی پیغمبر تھے لیکن صحیح یہی ہے کہ جنات میں سے کوئی پیغمبر نہیں اگر ان کو رسول کہیں پر کہا بھی ہے تو اس بنیاد پر کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے صورت الجن میں جس کی پوری کی پوری تفصیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام نہلہ پر جب پرانے مجید کی تلاوت کر رہے تھے تو جنات جو پوری زمین کا چکر لگا رہے تھے ان میں کے جو کہ ان کے آسمان پر جانے کے دروازے بند ہو چکے تھے اب یہ سوچ رہے تھے اور اس تفتیش میں لگے ہوئے تھے کہ یہ کیسا کیوں ہوا اب ان کو وہاں پر یہ ملا یہ وجہ ملی کہ اب یہ پیغمبر آئے ہیں آخری اور ان پر آخری کتاب نازل ہوئی ہے اس کے بعد ہمارے کائنوں کے لیے ہمارے راستے بند ہو چکے ہیں تو خیر وہاں پر پھر انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر اس کے بعد وہ اپنی قوموں میں آئے اور سب کو بتایا کہ ہم نے ایسا قرآن سنا ہے اور وغیرہ وغیرہ وہاں پر اگر ان کو رسالت کے لفظ استعمال کیا بھی ہے تو وہ لوگ بھی معنی میں طلحی معنیٰ میں نہیں ہے اس لیے پیغمبر اگر آئے ہیں تو صرف اور صرف انسانوں میں سے اس کے علاوہ کسی میں سے نہیں اس کی وضاحت کر دی صلی اللہ علیہ وسلم من البشر اس نے بشر کی قید لگا کر جن کو خارج کیا ہے اب وجہ بیان کی کہ کہرینہ مبشرین مبشرین جنا خبری دینے والے اہل ایمان کو اہل, کو, جنت کی وصواب وصواب کی والے اہل کی اور مالا ترین کا عقل ہے اس لیے کہ جنت اور جہنم کو سمجھنا اس پر ثواب اور یہ ساری چیزیں سمجھنا صرف اور صرف عقل سے ممکن نہیں ہے صرف اور صرف عقل ممکن نہیں ہے بلکہ اس سارے رسول کی ضرورت ہے میں مانا کر یہ قلعہ جس کا کوئی عقل کے لیے کوئی طریق نہیں ہے جس کی طرف ان کا آنا اور اگر بعض عمر میں ہو بھی اگر بعض عمور میں عقل ممکن نہیں ہو تو انتہائی نظر سے اور, لا بادا اور نظر ہر ایک تو ممکن بھی نہیں ہوتی آسان نہیں ہوتا. لا تمام سکا یا توجنا عقل کے لیے ممکن نہیں ہے کہ عمروں کی ضرورت پڑی وہ مبینہ دنیا ودین اور بیان करने والے लोगों के लिए۔ فیوا ان امور کو کہ یہ تاز نہیں رہی ہے کہ جس میں لوگ محتاج ہوتے ہیں امور دنیا و دین دین اور دنیا کے امور میں چاہے دنیاوی امور ہوں یا دین امور ہوں ان کو سمجھانے میں اور بیان کرنے میں یہ پھر ہمبروں کی ضرورت تھی کئی سارے دنیاوی امور کے کئی ساری یعنی دوائیں ایسی ہیں جن کے بارے میں پھر ہمروں نے بتایا کہ ان کا یہ فائدہ ہے ان کا یہ فائدہ ہے یہ چیزیں نقصان دہ ہیں وغیرہ کریں تیار کیا جہنم و جنت و جنت کی جتنی تمام تک تفصیلات ہیں اور اس ان تمام چیزوں کو سمجھنا اقبال کے لیے ممکن نہیں ہے پتریوں پہلے پہلے کو یعنی جنت تک پہنچنا وہ اور جہنم سے بچنا بچناقل یہ عقل اس میں کافل ہے لا کافی نہیں ہے مستقل نہیں ہے مطلب کافی نہیں ہے جس میں عقل عقل ان تمام چیزوں کو نہیں سمجھ سکتی اس لیے سار غصل کی ضرورت ہے وکد فل اجساں وافا کسی طرح کئی سارے نفع دینے والی چیزوں کو پیدا کرنا اور اس طرح تکلیفی چیزوں کو پیدا کرنا ولم اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کئی ساری اچھی چیزوں کو پیدا کیا نفع دینے والی کو کئی ساری چیزوں کو ایسا پیدا کیا جو ضرور دینے والی ہیں تکلیف دینے والی ہیں تو انسانی عقل ان کے ذر اور نفع کو نہیں سمجھ سکتی کہ خود کو سمجھانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ بھیجا ہے و کلا حلق الاسلام نافیہ وا اس طرح کیا ہے نفع مند فائدے والے اور تکلیف دینے والی چیزوں کو اقسام کو پیدا کرنا غلط نظالے بل حواس انسانی کے جو حواس ہیں ان کا اور عقل کے لیے یہ کافی نہیں تھا کہ الاستقلال کہ ان دونوں کے یعنی جو نفع بخش اقسام ہیں جو ضرورت دینے والے اقسام ہیں ان کو سمجھنا یا عقل کے لیے کافی نہیں تھا اس کے بیواروں کا بیزا وقلاء الرضاء منہا ماہی ممکنات لا ماہکنات اللہ تریقۂ بہار جانے بیٹھا کہ اسی طرح بہت سارے فیصلے ایسے ہیں کہ ماہ ممکنات جو ممکنات میں سے ہیں جو ممکنات میں سے ہیں عقل ان کے بارے میں یک طرفہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ یقیناً ایسا ہی ہوگا یا یقیناً ایسا ہی ہوگا فیصلہ نہیں کر سکتی ممکنات میں یقینی طور پر کسی ایک جانب کو ترجیح نہیں دی جا سکتی اس چیز کے لیے بھی اس کو بتانے کے لیے بھی کیا ہے اللہ تبارت و تعالیٰ نے کچھ امور تو ایسے ہیں کہ جو واجب اور لازم ہیں نمبر دو او لا الا ممتن جو انسانی عقل کے لیے ممکن نہیں ہے مگر انتہائی دقیق نظر کے بعد بہت سارے امور ایسے ہیں کہ جن کا جو لازم ہے مثلا جنت اور جہنم یقینی ہے عرش و کسی یقینی ہے لیکن یہ انسانی عقل اس کے درات نہیں کر سکتی جنم ہے جنت ہے جہنم ہے عرش ہے کرسی ہے آسمان ہے لیکن انسانی عقل ان چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتی حالانکہ یہ چیزیں واجب اور لازم ہیں اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ممتنع ہیں مثال کے طور پر آ... یہ کوئی چیزیں ایسی ہیں کہ لازم اور ضروری ہیں ہے عالم کا حادث ہونا یا ممتنع ہیں بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا شریک ہونا یہ ممکن ہے یقینی طور پر لیکن بعض دفعہ آپ ان تمام چیزوں کا ادراک نہیں بھی کر سکتی اور اگر آپ ان چیزوں کا ادراک کر بھی سکتی ہے تو بہت کم اگر تمام امور میں یہ جاننا شروع کر دیا جائے کہ کون سے امور ممکن ہیں کون سے امور ممکن نہیں ہیں ممکن ہیں کون سے امور واجب ہیں تو اگر انسان ان چیزوں کو سوچنے کے بارے میں لگ جائیں اسی سوچ و بچار میں لگ جائیں تو سارے کے سارے جو معاملات ہیں اور انسانی جو مشغولیت ہیں یا دیگر جو مسالے ہیں سارے کے سارے معطل ہو کر رہ جائیں گے انسان سارے کے سارے اسی طرف لگے رہیں گے اس لیے پیغمبروں کی وجہ تاکہ مسالے کی دنیا بھی قائم رہیں اور ایک تری چیزوں کے فائدے بھی اور نقصانات بھی پیغمبر بتا دیں اور انسانیت کے بورے حلقہ کر جی اچھا اسی طرح مینہ ان میں سے ماہیہ ممکنات جو ممکن طور پر ان میں سے کسی ایک جانب کو ترجیح نہیں دی جا سکتی ان میں سے کچھ منہا ماہیہ واجبات جو واجب اور لازم ہیں مثال کے طور پر جنت جہنم عرش کرسی یہ واجب اور لازم ہیں مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے کسی کو شریک کرانا ممکن ہے تو لاقل عقل کے لیے یہ بات ظاہر نہیں ہوتی کہ بھئی یہ امر واجب ہے یہ ممکن ہے اگر ہوتی بھی ہے دائم ایک دقیق اور دائمی نظر کے بعد و بحث کامل کامل بحث مباحثے کے بعد بحث اس طور پر الانسان بھی اگر انسان اس میں مشغول ہو جائے تو وہ یہی سوچتا رہے کہ کون سا من ہے کون سا واجب ہے تو اللہ تعالیٰ اکثر و تو انسان کے اکثر و جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گے معطل ہو کر رہ جائیں گے پکانا محض اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ارسال و چلے پہ ادارے کا ان تمام چیزوں کے بیان کے لیے کم افراد کے لیے دو امر بیان ہوگی بکو ہے انسان اور اس کا فائدہ اب بقیہ امبیا کی بیچ میں دو چیزیں رہ گی ایک ثبوت اور تعین کہ بھائی کہاں کا ثابت کہ ہے اور پیغمبر ہیں اور, اور, نمبر دو کہ کون اور جن کی سالت ثابت ہے ان شاء اللہ پڑھ جی وقت اللہ سے السلام علیکم